أنا العبد الذي كسبا ذنوبا وصدته أن يتوبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ ایوحی و جمیت وهو على كل شيء کلی هو الاول والآخر والظاهر والباطن و بكل شيء شیئن علیم و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ارسلہو بالحق بشیر و نبیرہ و داعیاً الی اللہ بی صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأغض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زرح النار ودقل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 میرے محترم بھائی اور دوستو بنانے والے اللہ نے انسان کے اندر کچھ بنیادی خامیاں رکھی ہیں وہ ہواؤں میں اڑے وہ زمین کا سینہ چاک کرے وہ سمندر کی گہرائیوں میں اترے وہ کائنات کے خزانوں پہ قبضہ کرے وہ میدان کا شیر نر ہو خزانوں کا مالک ہو یا جھونپڑی میں رہنے والا فقیر فقیرن ہو محل میں رہنے والا امیر امیراً ہو شاہ و گدا ہو بنانے والے نے بنایا ہی ایسا ہے کیسا بنایا ہے وکان انسان واجولہ اے میرے بندے تو جلد باز ہے اب میری ذرا زبان ہے الفاظ قرآن کے ہیں وکان ال انسان عجولا میرے بندے تو جلد باز ہے اور کیا ہے وکان ال انسان و اختر اشین جد بہت ہے تیرے اندر لڑائیاں بہت کرتا ہے اور کیا ہے وکان ال انسان نا بھی بہت ہے تھوڑا سا جھٹکا لگا دوں تو مجھ سے لڑنا شروع کر دیتے ہو وہ ساری نعمتیں میری بلا دیتے ہو اور کیا ہے وکان ال انسان قطورا بخیل بڑے ہو چار پیسے دے دوں تو پھر تیری حوثی نہیں ختم ہوتی جوڑنے کے چکر میں ایسا بھاگ دے ہو ایسا بھاگ دے ہو کہ صبح سے شام تک وہ پوڈ ہی پونڈ لبے اور بامے کچھ ہے لبھنا لبھے وہ کان السان و قطور مخیل پڑے اور کیا ہے ان السان خلق حلو بے صبر بہت ہو اور کیا ہے ان حانظلومن جو ظالم بہت ہو ذرا سی طاقت دے دوں فرعون بن جاتے ہو وہ جاہل بھی بہت ہو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ اور علامہ بن بیٹھتے ہو اور کیا ہے ان نہ فخور کو عزت دے دوں تو تیرا تکبر ہی نہیں ختم ہوتا تیرا فخر ہی نہیں ختم ہوتا تیری گردن ٹڑی ہو جاتی ہے تیرے پاؤں وزنی ہو جاتے ہیں انسان کو تو انسانی نہیں سمجھتا تھوڑی سی عزت دے دوں. یہ میں نے قرآن سے آپ کو ایکس رے کر کے بتایا یہ طارق جمیل بھی یہی کچھ ہے اور جو میرے سامنے یہ مجمع بیٹھا ہوا یہ بھی یہی کچھ ہے اور اس کو میں پھیلا دوں تو پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ یہ ہے تمہاری حیثیت اور اوقات کتنے الیگیشن لگائے کفور نا شکرا قطور بخیل عجول جلد باز۔ قطور حریث بے بےصبرا جوہول جاہل ظلوم ظالم فرحن اوقات بھولنے والا فخور متکبر یہ میں نے صرف جو اچانک میرے ذہن میں آیا تھا وہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں یہ وہ بنیادی نقائص ہیں جس کے ساتھ طارق جمیل اس دنیا میں آیا اور جس کے ساتھ مرد اور عورت دنیا میں آئے ان کمیوں کا اعتراف کروا کے اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اور بندی اپنی مرضی پہ نہ چل اللہ کی مرضی پہ چل کہ تیرے اندر جلد بازی ہے تو فیصلہ صحیح کیسے کرے تیرے اندر ظلم ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا تیری عقل تھوڑی ہے تو صحیح فیصلہ کیسے... غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور غصہ تیرے اندر بھرا ہوا ہے تو تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا تیرے اندر ناشکری ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا تیرے اندر ظلم ہے جہالت ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا تیرے اندر تکبر ہے فخر غرور ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا لہٰذا کیا کر اپنی چھوڑ دے اللہ کی مان کہ اللہ اس کائنات کی وہ حقیقت ہے جس کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو وجود ہے کہ میں تو کچھ نہ تھا حل انسان شعین ام مدورہ تو یہ وہ دن یاد ہے جب تیرا کوئی وجود ہی نہ تھا پھر کیا ہوا ان خلق انسان ام نطفت امشاج پھر تیرے رب نے تجھے بنایا دو پانیوں سے بنایا دو پان میل فی میل کے پانی سے تجھے بنایا کیسے بنایا ولخد خلق انسان پہ تمہیں مٹی سے نکالا کس شکل میں غذا پھر کیا تم مج اللہ نطفت فی قرار مکین پھر توجہ ماں کے پیٹ میں ایک ڈاٹ کترہ بھی نہیں ڈاٹ کی شکل میں ٹھکانہ دیا پھر کیا کیا ثم خلقنا نطفت علی اسے ایک شکل دی کیڑے کی پھر کیا کیا فخلقنعت مدغ پھر اسے لو تھا پھر کیا کیا فلقن مدغطمہ پھر اس میں ہڈیاں پھر کیا کیا فقصون لحما پھر ہڈیوں کے اوپر پلستر پھر کیا کیا فم انش انا ہو خلکن آخر پھر حول یو سور قم فل ارحام کئی فشا پھر ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں اس نے تمہیں یہ شکل دی جو لے کر بٹھے ہوئے ہو المن جائن آنکھیں کہاں سے لے کر آئے جاؤ تو سی بازار میں خرید کے تو دکھا دو صرف ایک چھوٹی سی آنکھ میں تیرہ کروڑ بلب لگے میں تیرہ کروڑ بلب سے ایک چھوٹی سی آنکھ میں اور تیرہ کروڑ اس میں لگے چھبیس کروڑ آئی ریسپٹر جس کو میں بلب کہتا ہوں چھبیس کروڑ بلب کوئی خرید کے تو دکھاؤ پھر اس کے پیچھے جو ساری کیبل بچھائی ہے چھبیس کروڑ بلب کے لیے کیبل جو بچھائی ہے تو جگہ کتنی چاہیے میں قربان جاؤں بنانے والے پر ایک اشاریہ چار ملی میٹر سینٹی میٹر نہیں ایک اشاریہ چار ملی میٹر سے چھبیس کروڑ بلب کے تار گزار دیے ہیں اور آپس میں جڑنے نہیں دیتا ملنے نہیں دیتا ایک تار بھی مل جائے تو پٹھے تو میں بھی پٹھا واہ مولانا صاحب پٹھے گل کر رہے ہو سیدھ دیتا ہو کے کھلو وہ میں اگر تسی پٹھے بیٹھے ہو دیتا ہو وہ یہ میرے رب کا کمال ہے یصورکم فی الحام کیف شا وہ وہ اللہ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹھ میں جیسا چاہتا ہے ویسے بناتا ہے المنج اللہ آئین آنکھیں کس نے دیں اللہ کے سوا ولیسان یہ اس زبان سے بول رہے ہو یہ کس نے دیں و یہ ہونٹ کس نے لگائے خلا پکا تجھے بنایا فصوا کا فائدہ لگ پھر تجھے بیلنس کیا گاڑی امبیلنس ہو تو وہ ایک لاکھ پاؤنڈ کو بھی ہو تو بندہ اوکھا ہو جاتا ہے سوزوکی بیلنس ہو تو آدمی سوکھا چلتا ہے تو میرا رب کا تجھے بیلنس کر کے بنایا تیرے ہاتھ برابر تیرے پاؤں برابر تیری آنکھیں تیرے ناک تیرے کان تیری ہر چیز پھر اندر کے سسٹم الگ خلاق کا فعدلک فی ای الگ فی اور معاشا یہ صورت کہیں لا کے دکھا هل من خالق غیر الله کوئی ہے تیرے اللہ کے سوا یہ سب کچھ بنانے والا ارونی ما خلق الذين هذا خلق الله یہ تیرے رب کا شاہکار ہے یہ اٹھا ہوا آسمون رفع سم کہا فسوا پھر چھا جانے والی رات واغضى ليلها پھر خوبصورت نکلنے والا دن وہ اخراجہ دوہا پھر تیری دھرتی کا فرش اس کی لیولنگ اس کی س... اس کے پہاڑ اس کی وادیاں اس کے دریا اس کے جنگل اس کے صحرا اس کے انسان اس کے جنات یہ ول اردا باجا دلی کا دہا پھر تیرے رب نے تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا اخرجہ مینہا ماں آہا پانی نکالا وہ مر چارہ نکالا پھر یہ ہلتی تھی بل جبادا ارساہا پہ, پہ پہاڑوں کے کیل لگائے کس لیے لگائے ان تمی دب کہ ہلے نہیں ہلے نہیں مضبوط رہے ہلے نہیں مضبوط رہے اور تم اس پہ چل سکو فم شوفی منا کی بہا وہ کلو مر رست وہ نشور جاؤ اٹک سے پاکستان سے آ جاؤ مزدوری کرنے برطانیہ جو جاؤ فورڈا فورڈ جاؤ نیو یارک چلے جاؤ امریکہ چلے جاؤ لاس اینجلس چلے جاؤ جہاں مرضی جاؤ فام شوفی مناکی کی جاؤ تیرے رب نے تم الارض جال تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا ہے اس کا جگر چیر کے اس میں سے پانی نکال اس کا جگر چیر کے اس میں سے پھل نکال پھول نکال غلے نکال سبزیاں نکال اس کے سینے میں سراخ کر کے اس میں سے تیل نکال پٹرول نکال ڈیزل نکال اس کے پہاڑوں کو کھوٹ کر اس میں سے ہیرے نکال سونا نکال چاندی نکال سب تیرے لیے سب قل ائنکم لتکفرون باللذی خلق الارض فی یومین وتجعلون لہو اندادا ذالک رب العالمین کس رب کو بھول گئے ہو برڈ فوڈ میں آکے چار چھلڑ دے دیتے اللہ ہی بھول گیا تم مزدوریاں کرنے آئے تھے تمہارے ماں باپ آ نے تمہیں رسک دیے تمہیں عزتیں دیں تمہیں یہاں مقام دیے وقار دیے اس اللہ کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں زیرو سے یہ سب کچھ دیا خلق الارض فی وتجعلون له ذلك رب, العالمین رب العالمین کا یہ انکار کر دیا اسی کے آگے کھڑے ہو گئے اسی سے ٹکر لے لی اس نے کیا, کیا تھا دو دن میں تمہارے لیے زمین کا سٹرکچر کھڑا کیا پھر کیا کیا؟ وجال من فوقها پہاڑ وقدر پھر اس کے اندر مت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کا سامان فی اربات ایام دو دن اور لگائے چار دن اب حیران ہوں گے حیران. یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ناسا کی رپورٹ ہے کہ جو کچھ دیکھا جا چکا ہے دوربین کی آنکھ سے جو گلیکسیز دیکھی جا چکی ہیں ان کے ستاروں کو اگر گنا جائے صرف ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اس تیز رفتاری سے اگر گنتی شروع کی جائے تو صرف گنتی کرنے کے لیے تین ٹریلین سال کی ضرورت ہاں یہ بلا ولیم بڑا طاقتور خالق ہے بنانے والا اچھا پھر یہ تو چھوٹی سی کائنات ہے اس کے اوپر آسمان وہ سات خلق وات سات آسمان پھر اس میں جنت وہ اجلفت الجنت المتقین پھر جہنم و برزت الجہم الغین پھر کرسی وسی پھر عرش مستوى جی یہ اس زمین سے لے کر عرش تک کتنی مخلوق ہے اللہ نے کہا یہ میں نے بنا چھ دن, میں بنائی چھ دن میں مجھے خیال آتا تھا ہماری زمین تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے اس کائنات میں ہماری زمین تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے ایک پن پوائنٹ کے برابر بھی ہماری زمین کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے ایک پن پوائنٹ بنتا ہے تو میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ نے زمین تو ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں بنا دی ہوگی اتنی وڈی جو بنائی کائنات تو زمین دا جڈا دا وزن اوڈا ہی دا ٹائم لیکن ایک دفعہ میں صورت حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے کرتے لرز گیا کانپ گیا کہ میرے رب نے کہا میرے بندو زمین سے لے کر آسمان تک عرش فرش لا۔ قلم کرسی جنت دوزخ سورج چاند ستارے سیارے دن رات بیگ فرشتے ساری کائنات دو دن میں بنا دی اور تمہاری چھوٹے سی زمین پر پورے چار دن لگائے حیران ہو گیا وجالفی حا ریہ منفوقہ وقدر فی ہا اقوا فی اربات چار دن چار دن میں یہ زمین بنی صرف زمین ایک پن پوائنٹ ایک ڈاٹ اب اللہ تعالیٰ باقی کائنات بنانے لگا ہے فقال اللہ ولید ایتیا تو آسمون کی طرط و جو فرمائے عرش بنانے کا کرسی بنانے کا جنت بنانے کا جہنم بنانے کا ستارے سیارے بنانے کا ارادہ کیا کتنی دن لگائے فقدہ صبا سَمَاوَاتٍ فِي یوم دو دن میں سب کچھ بنا دیا چار دن میں تیری دھرتی بنائی تھی اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ذنا کے اڈے چلیں اس لیے نہیں بنائی تھی کہ شراب کی دک... دکانیں چلیں شراب کے کاروبار چلیں اس لیے نہیں بنائی تھی کہ پتھر کی پوجا ہو اور بندر کی پوجا ہو اس لیے نہیں بنائی تھی کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے اور کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے اور کوئی اور کوئی ازیر کو اللہ کا بیٹا بنایا کوئی بندر کو اپنا بھگوان بنا لے کوئی گائے کو بھگوان بنا لے اور کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے اس لیے نہیں تھے افلا یم غور ابلی کئی فخل ارے ارب سے بات ہو رہی تھی نا ارے اونٹ تو دیکھ کس نے بنایا کئی فروخت یہ بلند آسمان تو دیکھ کس نے اٹھایا ولجب کئی فنو سے بت ان پہاڑوں کو دیکھ بریڈ کے پہاڑوں کو کس نے گاڑا ویل الْأَرْضِ کئی فصوط یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا ہے کوئی الام اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا عقل کہتی کوئی نہیں دل کہتا کوئی نہیں اللہ کہتا بل ہم قومن یا مانتے بھی ہو پھر بھی میری نہیں مانتے پھر بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اے لم اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں دل دماغ کرتا کوئی نہیں پھر اللہ گلہ کرتا بل اکثر لا علم لیکن تم میں زیادہ تو وہی وہ ہیں جو جو جانتے تک نہیں ہیں میرا گلہ ہے تم سے اہ لما اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں پھر اللہ کہتا کلی لما تدک تم وہ ہو جو مجھے مان کے بھی تھوڑے ہی ہو جو مجھے یاد رکھتے ہو تمہاری خلوت اور ہے جلوت اور ہے اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو دکان پہ کچھ اور ہو گھر میں کچھ اور ہو جوانی میں کچھ اور ہو بڑھاپے میں کچھ اور ہو پھر اللہ کہتا ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی اللہ کوئی طاقتوری یہ بات کر سکتا ہے ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں پھر کہتا سبحانہ وتعالی عما یشرقون تو جو کچھ تمہاری باتیں ہیں میرے بارے میں تمہارا رب اس سے پاک ہے بلند ہے ہر شرک سے ہر ساتھی سے ہر سنگی سے لم یتخص صاحبہ بیوی بی کوئی نہیں ولا ولدہ بیٹا کوئی نہیں ولم یکل لہو شریکن فی الملک میرا پارٹنر کوئی نہیں ہے میں ہی ہوں اگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی دن میں رات میں خلوت میں جلوت میں جوانی میں بڑھاپے میں ماضی میں حال میں مستقبل میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں الله المشررك والمغرب فين ما توّ ف ثم وجه الله رب المشررك والمغرب لا إلهها إلا هو فخذه غقيلة رب المشرقين ورب المغرب بين فبعّ آلاء ربك ما تكلذبان فلا أقسم برب المشاررك والمغارب هو الله الذي لاائلها إله عاال الغيب والشهاد هو الرحمن الرحيين هو الله الذي لا إها إلا هو المللق القوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحصيب المقيت الحفيظ الكريم الجليل الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القديم المتين الولي الحميد المحصي المبدل المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البرء التواب المنتقم العفق الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام المقسط الجامع الغني المغني مانع النافع النور الہید البدعی الباقی الوارف الرشید السبور الحنان المنان ذالکم اللہ ربکم الحق یہ تیرا میرا اللہ ہے یہ میرے نبی کے بتا ہوئے نام ہے آپ نے فرمائے میرے اللہ کے یہ نام ہے جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا ہمیں گاڑیوں کے نام یاد ہیں اللہ کا یاد ہی کوئی ویسے ہی ہم نے اللہ کو اللہ ہی کہنا چھوڑا اللہ کو خدا کہتے ہیں اور اللہ کو اللہ کہا کرو اللہ کو اللہ کہا کرو اللہ کو اللہ کہا کرو وہ صرف اللہ کے لفظ سے اس کا مطلب ادا ہوتا ہے گاڈ سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا بھگوان سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا خدا سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا یسداں فارسی اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا ایشور کہنے سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے نہ دیوتا سے نہ ایشور سے نہ بھگوان سے نہ خدا سے نہ گوڈ سے نہ یزدا سے وہ صرف اللہ ہے اللہ لا الہ اللہ الف لا الله لا اله الا هو الحي القيوم و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم فان تولوا فقل حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل هو الله احد ضماكا الله الصمد دوسرا ضماكا لم يلد ولم يولد تیسرا ولم يكن له كفوا احد چوتھا الله چمے گو یم مسلمان بدرزم کدانا ہم تو اللہ بھول گئے ہیں ہم غیر مسلم سے کیا گلا کرے اپنوں کا رونا رو رہا اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں تو لے کل برہان کم ان کن تم سو پھر مجھے چھوڑ کر غیروں کو کیوں پکارتے ہو کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ ہوں میں تھک پائیں کسی اور گل کرو ہم تو تھک جاتے ہیں فون سنتے سنتے آخر میں کہتا بھائی مہربانی کرو بھی کل فون کرنا بھی میں نہیں سن سکتا میں تھک گیا ہوں جی مہربانی کرو جی میں ابھی نہیں مل سکتا کل آپ تو شیف لا میں کل مل لوں گا کہ اللہ نے کہہ دے ہوں میں تھک پائے کسی ہو سد لو مام سنا تھکن سے پاک لا اود ہو حفظما تھکاوٹ سے پاک لا خد ہو سنا اونگ سے پاک ولا نوم سونے سے پاک تحسبن سب غافلا غفلت سے پاک متخدا صاحب بیوی سے پاک ولا وا بیٹے سے پاک ولم یلہ شریک انفل ملک شرکت شراکت پارٹنرشپ سے پاک وم یا کلو ولی جمن ذل کوئی مددگار ہو اس کا اس سے پاک وہ ول ارد الہ آسمانوں پر بھی اللہ کا راج ہے دھرتی پر بھی اللہ کا راج ہے انسانوں پر بھی اللہ کا راج ہے پہاڑ بھی اللہ اللہ پکارتے ہیں ہوائیں بھی اللہ اللہ پکارتی ہیں بارش کا قطرہ کترا اللہ اللہ پکارتا ہے بھول کی ہر پتی की اللہ, اللہ پکارتی مہک اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ پکارتی ہے سورج چاند کی گردش ستاروں ستا سیاروں کی گردش اللہ اللہ پکارتی ہے رات کا اندھیرا دن کا اجالا اللہ اللہ پکارتا ہے نہیں پکارتا تو یہ پانچ فٹ کا انسان نہیں پکارتا <تصمی> <سلام> میرا بندہ برڈ فوڈیا یا پاکستانی تو مجھے بھولا ہے باقی کل کائنات تیرے رب کی نماز بھی پڑھتی ہے تسبیح بھی پڑھتی ہے تو نے نماز چھوڑی ہے درختوں پتوں نے نماز نہیں چھوڑی تو نے نماز چھوڑی ہے جنگل کے جانوروں نے نماز نہیں چھوڑی ہواؤں نے پانیوں نے بارش نے بادل نے بجلی نے برق نے باپ نے پتھر نے پہاڑ نے اینٹ نے زلرے نے ریزے نے چار پاؤں والے دو پاؤں والے ہواؤں میں تک اڑنے والے رینگنے والے تیرنے والے کوئی بے نمازی نہیں سوائے تیرے اے میرا بندہ حالانکہ تجھ پر جو میرے احسان ہیں وہ نعمت اللہ تخصا ان انسان اگر میری نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گنی نہیں سکتے ہو تم انتہائی ناشکر ہو میرے بھائیو اللہ تعالی یوں چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نکل کر اللہ کی مرضی پہ آ جائیں یہ لا لاہ ہے یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ بریڈ میں رہوں یا پاکستان میں رہوں ری مان کے چلو مدینے میں رہوں یا نیو یارک میں رہوں یا اللہ اللہ لا ہر چیز کو ہٹا دیا لا سب سے کٹ جا لا سب سے ہٹ جا لا سب سے منہ پھیر لا سب سے نظریں پھیر لے لا سب سے دل دماغ ہٹا لے لا سب سے سوچ بچار ہٹا لے لا سب سے امیدیں ہٹا لے لا سب سے آس ہٹا لے لا سب سے توقع ہٹا لے لا سب سے دل ہٹا لے لا سب سے عقل ہٹا, ہٹا لے لا لا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کھلا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بھائیو تبلیغ کا پیغام ہے اللہ کو اپنا بنا لو اللہ سے دوستی لگا لو ففر رو اللہ دوڑو اللہ کی طرف مرد بھی عورتیں بھی سوری کوئی پوڈ کی پتھر دوڑا کوئی ڈالر کی دوڑ رہا ہوئی کی طرف دوڑ کوئی برتاؤنی کوئی برٹش پاسپورٹ کے لیے دوڑ رہا ہے میرا اللہ کہتا ہے ففر اللہ تم دوڑو اپنے اللہ کی طرف دوڑو اپنے اللہ کی طرف اب اللہ تو سامنے نہیں اس اسے ڈھونڈیں کہاں اسے پائیں کہاں اور اللہ کی قسم اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا اللہ کی قسم اللہ ملا تو سب کچھ ملا میرے رب کی قسم اللہ کو پا کر میں ناکام نہیں اور میرے رب کی قسم اللہ کو ناراض کر کے میں کامیاب نہیں ہوں سر دھڑ کی بازی لگے یا تخت شاہی ملے اللہ مل گیا ہے تو تجھے مبارک ہو اے خاتون تجھے مبارک ہو میرے بھائی تو کامیاب ہے لیکن اگر میں نے اللہ کو کھو دیا اللہ کو گم کر دیا میں ہاں میں ہارا ہوا ہوں میں ہار گیا میں ناکام ہوں یہ انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے حسین کر بلا میں ذبح ہو گئے بچوں کے ساتھ لیکن اللہ نے کامیابی کا صحرا ان کے سر پہ سجایا تاریخ نے کامیابی کے ہار ان کے گلے میں ڈالے یزید تین بر اعظم کے بادشاہ بن کے بیٹھا اس کے لشکر نے فتح کے جھنڈے گاڑے ان کی تلواروں نے اپنے دشمنوں کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھا دیے لیکن تاریخ نے ساری دنیا کی سیاہی ان کے منہ پہ مل دی ساری دنیا کی ناکامی کے جوتے ان کے گلے میں ڈال دیے اور ان کے نام بھی نفرت کا نشان بنا دیے گئے ان کا نام منہ پہ آتا ہے منہ کڑوا ہو جاتا ہے لیکن وہ تو جیتے ہوئے ہیں تم نے تو صرف پونڈ بنایا انہوں تین بر اعظم بنا لیے وہ کیسے ضلیل ہو گیا ہاں یہی میرے رب کی تقدیر اور فیصلہ ہے اور حسین تو ذبح ہو گیا چھوٹے بچے بھی نہیں چھوڑے دو سال کے عبداللہ کے بھی گلے کے تیر پار کر دیا اور کٹا سر بنے زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا چمکتا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اور پھر منہ پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے رونے لگے کا بد یہ چھڑی ان ہونٹوں پہ مت مار میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے نہ کریے کام میرے بھائیو بہنوں اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو اللہ تمہارا ہے جہاں مرضی رہو کامیابی مبارک ہو اللہ تمہارا نہیں ہے عبداللہ بن اوبئی مدینہ میں رہتا تھا ابو جہل مکہ میں رہتا تھا ہلاک و ضلیل و برباد ہیں اب اللہ کا اللہ کو میں پالوں اللہ کو اپنا بنا لوں اس کے لیے کلمہ کا دوسرا حصہ کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ محمد ہم الر... ہمارا کلمہ مکمل ہو گیا لا الا اللہ میں نے تھوڑی سی بات کی محمد الرسول رسول اللہ میں اللہ کو ڈھونڈوں کیسے میں تو براڈ میں رہتا ہوں میں تو ملتان میرا ضلع تو ملتان ہے میں تو ملتان میں رہتا ہوں میں کیسے ڈھونڈوں مدینے کو ہر ایک تو جا نہیں سکتا نہ مکے ہر کوئی جا سکتا ہے تو کیا کریں تو میرے اللہ نے کہا ہاں ہاں ہاں تو میں ایک رسول دے رہا ہوں بڑا علی شان جس نے اس کو اپنا بنا لیا وہ میرا بن گیا جس نے اس سے بغاوت کی وہ میرا بھی باغی بن گیا فلا وربک یہ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں مختلف جگہ پر اور سارا قرآن بہت خوبصورت ہے قرآن کی ہر آیت بہت خوبصورت ہے وہ شمس یہ قرآن کی قسمیں ہیں والقمر اذا ادا یہ قرآن کی قسمیں ہیں ولاسف یہ بھی ایک قسم ہے واللیل اذا سجا یہ بھی ایک قسم ہے ون اذا ادا تجلا یہ بھی ایک قسم ہے اور وسما اداۃ البروج یہ بھی قسم ہے ولفجر ولیال عاشق یہ بھی قرآن میں قسم ہے وصافات صفن فضا ذرات زجر فت علیہت ذکراً یہ بھی قرآن میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے فلاں اقسم بواقۂ نجوم یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے لیکن قرآن کی سب سے خوبصورت قسم قرآن کی سب سے خوبصورت وہ کیا ہے تسلیما فلا و ربکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے امر محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم انداز بیان ایسا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے فلا و رب جب میں کہوں مجھے اللہ کی قسم تو میں اور ہوں اللہ اور ہے تو انداز قسم ایسا ہے فلا و ربک امر حبی مجھے آپ کے رب کی قسم میں اس کو اردو میں منتقل نہیں کر سکوں گا اللہ کی قسم بہت میں نے زور لگائے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کہہ سکوں میں اس کے شاید قریب لے جا سکوں بیان نہیں ہو سکتا کہ عربی زبان میں جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے انتہا تو حبیب اپنے محبوب کے لیے قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھانے میں انداز یہ اختیار کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنا غیر بنا لیتا ہے اپنے آپ کو اپنا غیر بنا لیتا ہے اور ایک کو اپنے حبیب کے ساتھ جوڑتا ہے اور ایک کو باہر کھڑا کر کے پھر اسی کی قسم اٹھاتا ہے فلا و ربک پتہ نہیں میں کہہ سکا نہیں کہہ سکا فلا و ربک اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم کوئی اور ہے خود ہی تو ہے کیا کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم مجھے آپ کے رب کی قسم اللہ اکبر مجھے آپ کے رب کی قسم یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے حسین ترین سارا قرآن حسین ہے یہ اس کی سب سے حسین قسم ہے میرے محبوب اے کاش بریڈ فوڈ والوں کو تھوڑی سی عربی آتی ہوتی یا تیری امت تھوڑی سی عربی پڑھ لیتی ہے انگریزی پڑھ بڑ بوڑھے ہو گئے تھوڑی سی عربی پڑھ لیتے تو قرآن تو سمجھتے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قصہ جو کمال محبت بتا دیا یہاں اللہ تعالیٰ نے جو انداز یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے میں چھوٹا سا طالب علم اور زبان بھی اردو کہاں سے اس کو میں اس کے اندر شفٹ کروں تو لیکن اگلی بات کروں میرا رب کہہ رہا ہے بریڈ والوں کو بتا دو میرے حبیب اور بر اعظم کے انسانوں کو بتا دوں فلا و رب مجھے آپ کے رب کی قسم جب تیرے غلام نہیں بنے گئے انہیں بردوت کر دوں تیرے اس کا ترجمہ کیا ہے اقبال نے ہمارے شاعر اللہ کا فضل ہے عربی فارسی اردو تو پڑھی انگریزی بھی کالج لائف میں پڑھی وہ بھی بہت اچھی پڑھی اللہ کے فضل سے خیر اب بھول بھولا گئی تو میں نے اقبال جیسا شاعر نہ اردو میں نہ عربی نے فارسی میں انگریزی تو میں تھکی ہوئی زبان میں نے کسی زبان میں ایسا شاعر نہیں دیکھا اس کو اس نے کیا بیان کیا ہے انہوں نے اپنے زبان میں اس کو کیسے بیان کیا فلاح و ربک لک منہ اے میرے محبوب جب تک یہ آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے اور آپ کے غلامی قدم نہیں بھرتے میں انہیں ہرگز قبول نہیں کروں گا مردود کر دوں گا اور قبولیت کیسی ہے لا یہ دوفی انف سم ہر جن یہ آپ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کریں تکلیف سے قبول نہ کر کی کرے جو مرنا ہی پڑے گا ہوں آج حکم جو آ گیا کہ کریے مرنا ہی پائے گا اگر یہ بھی ہوگا تو میں کہوں گا دفاع ہو جا ہو جا میں اسے قبول کروں گا جو کہے گا میں دل و جان سے حاضر ہوں یا رسول اللہ میں دل و جان سے حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائیں اب حکم تو فرمائیں ہم آپ کے حکم پہ جان بھی قربان مال بھی قربان عزت بھی قربان ابر بھی قربان اولاد بھی قربان اب حکم تو فرمائیں کہ یہ کیفیت جس مرد عورت میں ہوگی وہ میرا بنے گا باقی سب چلو تو اس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے اللہ سے جڑنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کل میں دیکھو ذرا اللہ نے ترازو کو کیسے تولا ہے اس. عربی زبان میں کچھ حرفوں پر نقطے ہیں با تا فا جیم زال زا شین زاد زوا غین فی قاف نون یا یہ نقطے والے حرف کمزور ہیں کچھ حرف ہیں جن پر نقطہ کوئی نہیں الف ہا دال را سین سوت تو لام میم واؤ حمزہ یہ الفاظ بغیر نقطے کے ہیں یہ طاقتور ہیں نقطے والے حرف کمزور ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہیں ایک وجہ بتا دوں تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے بہت ساری وجوہات لیکن ایک وجہ جو سب کو مرد و عورتوں کو سمجھ میں آئے نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے میں نقطے کا محتاج ہو جاتا با کہتی ہے مطلب تو بتاؤں گی میرے اوپر نقطہ لگاؤ تا کہتی ہے مطلب بتاؤں گی دو نقطے دو فا کہتی ہے مطلب بتاؤں گی تین نقطے دو جیم کا حرف کہتا ہے میں مطلب تو تین دساں پر وہ نقطہ تھا لا لیکن ہا کا حرف کہتا میں تو نا ایمیں دس میں کون میں کیا مجھے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ہوگی واضح میرے بھائی اللہ نے جب اپنا نام چنا تو وہ حرف لے کر آیا جس میں کوئی نقطہ نہیں اللہ ٹھیک ہو گیا جب اپنے حبیب کا نام چنا تو وہ حرف لایا جس میں نقطہ کوئی نہیں محمد پھر دوسرا نام چنا تو وہ حرف لایا جس میں نکتہ کوئی نہیں احمد پھر اللہ اور محمد اور احمد میں عدل کیسے کیا اللہ کے چار حرف ہیں اللہ کے چار حرف ہیں محمد میں بھی چار حرف ہیں اللہ میں چار حرف ہیں اور احمد میں بھی چار حرف ہیں احمد چار حرف اللہ چار حرف محمد چار حرف اللہ چار حرف پھر کلمے میں کیسے برابری کی لا الہ الا اللہ یہ بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ یہ بھی بارہ حرف ہیں تول کے دیکھو لا لا اللہ بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ با... اور بھائی تو بیٹھ جا اب تو کیوں مجھے پریشان کر چوہد رات نہیں تو چوہدری بنتا سارا نے شوق جا تو اللہ دہ بند سارا پتا ہے تو ہی روٹی کھوا رہے بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ بارہ حرف ہیں اللہ چار حرف ہیں محمد چار حرف ہیں اللہ چار حرف ہیں احمد چار حرف ہیں طول کے کلمہ بنایا اور پھر آہا اعلان کیا اب میں محراج پہ گئے آپ نے عرض کیا اللہ ابراہیم خلیل بنے موسا کلیم بنے داؤد کے لیے لوہا نرم سلیمان کے لیے ہوا تابے عیسا کے لیے مردہ زندہ علیہ السلام فماز علی اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمۂ تو کا افدل میرے محبوب آپ کو وہ دے دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا یا اللہ وہ کیا ہے کہا اللہ تو تو اللہ تو کر قیامت تک آپ کو اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا ہمیشہ اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا ذرا قرآن میں دیکھیں اللہ نے کیسے اکٹھا کیا ہے براۃۃمن اللہ و رسول ہی ادان اللہ و ہی رسول اللہ و رسول خون اللہ و رسول سیوتی اللہ فضل و رسول تو میں نے آپ کو اچانک چند آیات پڑھ کے بتائے اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ, رسول اللہ نے ایسے نتی کر دیا اپنے نام کے ساتھ اور پھر اعلان کر دیا کہ بس اب یہی رہے گا یہی رہے گا قیامت کا دھماکہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا قیامت کا سور بھی اس کو نہیں توڑ سکتا ظاہر سب سے آخر میں کیا لیکن آمد تو بہت پہلے ہو گئی ابو ہرارا نے پوچھا یا رسول اللہ اب کب نبی بنے تھے تو جواب ہے چالیس سال کی عمر آسان جواب اور کتابی جواب بتا دوں تاکہ تھا کہ تھوڑا سا آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال چھ مہینے دس دن ہوئے جنوری فروری کے نہیں محرم سفر کے چاند کے لحاظ سے 40 سال 6 مہینے دس دن پیر کی رات اکیس رمضان جبریل نے آ کر خوشخبری سنائی کہ آپ دو جہان کے سردار ہیں آپ کل کائنات کے نبی ہیں ساری کائنات کے نبی ہیں لیکن آپ نے عجب جواب دیا کہ اب حریرہ اب ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا آدم کی مٹی کٹھی ہونے سے پہلے بن گیا اچھا کب بنے یہ تو لے جانتا ہے مخلوق ہیں بنایا ہے ایک خالق ہے جسے کسی نے نہیں بنایا کب بنایا اس کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا لیکن ہم تھوڑا سا دو حدیثوں کو جوڑ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی بات ہے میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسین اس کے ساتھ بتا دوں کسی نبی کی پیڑی آدم علیہ السلام تک نہیں پہنچی میرے نبی ہیں جن کی پیڑی سلسلہ نصب آدم تک جاتا ہے کہ محمد اور احمد اور ماحي اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاطم ابوالقاصم طٰ اور یاسین محمد بن بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشب بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کا بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن مَد بن عدنان بن اودھ بن حمیثہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن موال، بن ابئی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طاق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بنفی بن ابخر بن عبید بن بن ہم بن ذیشان بن عیصر بن اقناط بن, بن, بن احام بن, بن, بن, بن, بن, بن مقصر بن ناہر بن زار بن سمی بن مزی بن اود بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نہ بن سروج بن رعو بن فن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادريس بن يرد بن ملهليل بن قنان بن انوش بن شيس وبن ادم عليه الصلاه والسلام واحد استی ہیں واحد واحد لقد اجاكم رسول من انفسكم اس کو یوں پڑھا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں افریقہ والے پڑھتے ہیں ان فس کم اس کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے من انفس میں آپ کی ذات کا کمال بتایا ہے من ان میں آپ کے خاندانی کمال کو بتایا ہے من انفس آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں من ان آپ جیسا خاندان پوری کائنات میں کوئی نہیں سب سے اعلی نصب سال سب سے علی حسب سال سے اعلی خاندان سب سے بلند و بالا ایک نام آ گیا، یاسین،, یاسین،, تاہ یاسین اب ایک حدیث اور جوڑو میرے نبی نے کہا اللہ نے کائنات کو بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں پچیس سے تیس بلین سال ہوئے ہیں ہم اسی کو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے اتنے ہوں گے اس سے ہزار سال پہلے نہ جنت نہ دوزخ نہ جبریل نہ میکائل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ عرش نہ فرش نہ لوہ نہ قلم نہ کرسی نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا نہ سورج نہ تان نہ تارے نہ سیارے نہ درخت نہ آبی نہ ناری نہ نوری نہ خاکی نہ خلائی نہ فضائی نہ ہوائی کچھ بھی نہیں اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بنانے سے ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ذہن میں ہے میرے دس نام ہیں آخری نام یاسین ذہن میں اب میں دوبارہ دو محمد احمد ماہی حاشر عاقب خاتم ابو القاسم تاہ یاسین یاسین کا میرے رب نے میرا نام رکھا ہے اب پیدائش کائنات سے ہزار سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین بالقرآن الحکیم کلمرسلین یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں ابھی تو آپ آپ کے ابھی تو کائناتی کوئی نہیں تو آپ کہنے کا مطلب یہ کہ سامنے کوئی ہستی موجود ہے کوئی سامنے موجود ہے اگر آپ سامنے نہ ہوتے اور آنے والے زمانے کی خبر دی ہوتی تو پھر قرآنوں کہتا یاسین والقرآن الحکیم الحکیم انہ المرسلین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی وہ جو آئیں گے آنے والے وہ میرے رسول ہیں وہ آ چکے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے ان کا آپ میرے رسول ہیں آپ میرے رسول ہیں اللہ سروت مستقیم آپ سروت مستقیم پر ہیں آدم تو کل کی بات اما ربک اللہ نے نکاح پڑا جنت میں اے اللہ نے کہا آدم بیگم کو پر مہر ادا کرو وہ کہا مہر کیا ہے کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہی تیرا مہر ہے یہی تیری بی بیگم کا مہر ہے ایک دفعہ جو درود پڑھ دے یہی تیری بیگم کا مہر ہے اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ کلمے کا دوسرا حصہ وہاں سید کا سکہ نہیں چلے گا قریشی نہیں چلے گا ہاشمی نہیں چلے گا راجپوت نہیں چلے گا پٹھان نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا پاسپورٹ اللہ نے مفت میں آپ کو دیا ہے ویزا مرنے سے پہلے لگواؤ اگر ویزا کے بغیر چلے گئے تو میرے بھائیوں گھاٹے کا سودا اللہ کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا بڑے خسارے کا سودا ہے بڑے گھاٹے کا سودا ہے تو اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کا ذریعہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ وہ ملک مال نہیں ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کی مبارک زندگی ہے فلا و رب حق منہ کفیما تسلیمہ میرے نبی نے اور نبی اور اپنے حبیب میں کیا فرق خلیل کلیم حبیب تین لفظ استعمال کیے خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے کلیم اس کو کہتے ہیں جس سے پردے میں بات ہو رہی ہو اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا کوئی نہ ہو جس کی محبت شروع تو ہو پھر ختم کوئی نہ ہو کہیں جا کر باؤنڈری بارڈر نہ آئے اس کو کہتے ہیں حبیب تو اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا ایک ہی بنایا جیسے وہ خود اکیلا ہے تو اس نے اپنی پسند کے لحاظ سے ایک چنا ایک ایک چنا وہ من قلم ترقت کیا کہتے ہیں حسان بن ثابت یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا ظاہر الوضاء بہت روشن وجود ابلج جلوچ چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ یہ تلا لو بچھ تلا لو القمر بدری ہمارے پاس سورج اور چاند ہیں حسن کی تشویح دینے کے لیے کبھی ہم چاند کہتے ہیں کبھی ہم سورج کہ اللہ کی قسم ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہی کچھ کہتے ہیں اب میں یہ بات یہ میں حدیث سنا رہا ہوں یہ تلاجمر بدرے ہندو بنبی حالہ رضی اللہ تعالی عن حضرت خدیجہ کی پہلے خامد کی اولاد وہ اللہ کے نبی کا حلیہ بتا رہے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کا چہرہ چودہ رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا میں یہ کہتا ہوں چاند سے تشریح دوں تو اس میں داغ ہے اور سورج سے تشریح دوں تو اس میں آگ ہے اور میرا نبی بے داغ ہے بے آگ ہے لیکن ہماری شاعری یہیں آ کے ختم ہوتی ہے کبھی ہم چاند بناتے ہیں کبھی سورج بناتے ہیں کبھی ستارہ بناتے ہیں میرے حبیب اس سے اوپر کی چیز ہے یا تلالمر سر کیسا تھا عظیم الحامہ خوبصورت بڑا بال کیسے تھے رج الشار نیم گنگریہ لے رنگت کیسی تھی شدید و سواد شاہ سیاہ کالے بال تھے کنگی کیسے فرماتے تھے پہلے سیدھی طرف اور الٹی طرف کنگی کرنے کا طریقہ کیا تھا کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے جب کبھی مانگ نکالتے اور ٹوپی سر سے پگڑی سر سے اتارتے تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا نظر آتا تھا چہرے کا رنگ کیسا تھا ازہر اللہ جیسے کلیاں چمکتی ہیں ایسا رنگ تھا پھول میں تھوڑی سی چمک کم ہو جاتی کلی میں چمک زیادہ ہوتی ہے تو تشوی دینے والے کہہ رہے ہیں جیسے کلی چمکتی تھی ماتھا کیسا تھا وا الجبین چوڑا ماتھا تھا یہ بھویں ان کو کہتے ہیں بھویں یہ جو آنکھوں کے اوپر جو بال ہے یہ کیسے تھے ازجل حواجب ایسے جیسے یہ میک اپ کرنے والی عورتوں کو ایسے پورا وہ پینسل سے بناتے ہیں بالکل گول کر کے اور کمان کی طرح کا ایسے میرے نبی کی گول کر کے یہاں بال من غیر قارنین یہاں بال یہاں بال ہوں تو خوبصورتی کم ہو جاتی یہاں بال کوئی نہیں تھے یہاں بال کوئی نہیں تھے بینا غیر فن درح یہاں ایک رگ تھی رگ وہ دبی رہتی تھی لیکن جب کبھی آپ کو کوئی ناگواری آتی یا غصہ آتا تو وہ رگ ایسے ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی چونکہ آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے برداشت کرتے تھے تو لیکن وہ نشانی نظر آ جاتی تھی کہ یہ یہ پھڑک رہی ہے پھڑک لگتا ہے اللہ نبی پر کوئی غصہ یا ناگواری ہے ناگ کیسا تھا اٹھا ہوا آگے سے باریک اشم یہاں سے اٹھا آگے سے باریک لہو نور یہاں ہر وقت ایک نور کا حالا جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا آپ کے گال کیسے تھے سہل الخ برابر نہ پچکے ہوئے کمزوری کی علامت نہ ابرے ہوئے موٹاپے کی علامت آپ کے ہونٹ کیسے تھے ولی الفم گلابی چوڑے منہ کے ساتھ جیسے پتیاں ہو گلاب کی، بال کیسے دانت کیسے تھے برا کا سنایا مفلج الاسنان دانت بجلیوں کی طرح چمکتے اور مفلج یہ, یہ،, یہ چار دانت یہ ان چار دانتوں میں خلا تھا جڑے ہوئے نہیں تھے خلا تھا جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا ایسے نظر آتا تھا یوں نظر آتا تھا تھوڑا سا اندھیرا ہوتا آپ مسکراتے تو ایسے ایسے ایسے نور نکلتا ہوا داڑی کیسی تھی داڑھی تھی بھاری. ایک قدرتی نیم گھنگریالی داڑی میں سر میں سفید بال کتنے آیا آخری زندگی تک چودہ ایک روایت یا بیس دوسری روایت ان کو آپ نے کلر لگایا گردن کیسی تھی ان کی سطح الفاظ سنو جو حلیہ بیان کرنے والے نے حلیہ بیان کیا رايت رجلا ظاهر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه سجلا لم تزری به سهلا حسين وسمين قسيم في عينيه داج في انقه سطع في صوته سهل في لحيته كثافه ازج اقرا ان تكلم عليه البها وان سكت عليه الوقار اندر الصلاح ترجمہ اپ کو سمجھ میں نہیں آیا ردم سمجھ میں آئے گا نہیں شاعری آئے کیا نہیں ہوئے ایک بدو عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا ایک ان پڑھ دیہاتی عورت نے ہجرت کے سفر میں آپ کو دیکھا تو اپنے خامند کو بتا رہی کہ آج ایک ایسا شہزادہ دیکھا کیا بتاؤں اتنا خوبصورت جیسے سورج زمین پہ اتر آیا ہو ایسا حسین کے ہر طرف حسن نے گھیرا ڈالا ہوا تھا ایسا حسین کے دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا وسیم عربی زبان میں وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے اور یہ آدم کی نسل میں ایک ہی ہستی آئی ہیں بس نہ پہلے نہ بعد میں وہ قسین تھے چاروں طرف حسن ہی حسن تھا بولتے تھے نور چھا جاتا تھا چپ کرتے تھے وقار چھا جاتا ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا دہڑی بڑی خوبصورت تھی آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں جادو تھا گردن لمبی سراہی دار تھی آنکھیں بڑی پرکشش اور حسین تھیں جادو کرنے والی آنکھ تھی پیٹ اور سینہ برابر تھا پیٹ اور سینہ برابر تھا البت البطن والصدر سب القصب سیدھا وجود مبارک پیٹ سینہ برابر کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاس ہیں پیٹ کھپے پاس آندے کھو کھو تبائی پھیر دیں میرے نبی کا وجود برابر پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا سیدھا طویل الزندین بازو لمبے تھے سائل الاطراف انگلیاں بھی لمبی تھی راہا ہتھیلی کشادت شفن القفین بلقدمین ادھر یہ رگے نظر نہیں آتی تھیں مسیح القدمین پاؤں ایسے نازک کے لگتا تھا تیل لگا ہوا ہے یم بنو تیل لگے پر پانی پھسل جاتا ہے تو آپ کے وجود مبارک سے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو یم شیتا کفین آپ آجزی سے چلتے تھے کائنات کی سب سے طاقتور ہستی اللہ کے بعد اور سب سے زیادہ آجزی سے چل کے دکھایا زندگی کسی کو موقع نہیں دیا کہ وہ سلام میں پہل کرے ہمیشہ سلام میں پہل فرمائے ہمیشہ سلام میں پہل فرمائے انفسکم یہ میں نے انفس کا آپ کو ترجمہ بتایا کہ میرے نبی کو اللہ نے کیسا بنایا من انفسکم دوسرا میں نے آپ کو سلسلہ نصب بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کا خاندان کیسا بنایا یہ ہمارے رہبر ہیں یہ ہمارے ہادی ہیں یہ ہمارے رسول ہیں یہ جنت کے لیے ویزا ہیں ان کی زندگی کو اپنانا یہ کلمے کو مکمل کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ دکھانا پڑے گا محمد الرسول اللہ چھپانا بھی چاہو نہیں چھپا سکتے لا اللہ اللہ کے لیے تمہیں کوئی دلیلیں دینے پڑیں محمد الرسول اللہ کے لیے تمہیں دلیل نہیں دینے پڑے گی لا الہ الا اللہ اندر میں اترتا ہے محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے محمد الرسول اللہ پورے جسم پہ چھا جاتا ہے پھر گھر میں دفتر میں دکان میں کاروبار میں شادی میں غمی میں خوشی میں ہر چیز میں محمدیت کا خوبصورت پھول کھلتا ہے مہکتا ہے ہم لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ کو چھپا نہیں سکتے میرے بھائیو یہ تبلیغ کی محنت کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے ساتھ اور میرے نبی کی ساری تعلیمات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں ایک اللہ سے جڑو عبادت کے ذریعے نماز کوئی نہ چھوڑے روزہ کوئی نہ چھوڑے زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو یہاں ادا کرو اتنے تمہارے غریب لوگ ہیں اتنے ضرورت مند لوگ ہیں یہاں ادا کرو ہم نے آپ کو اپنے چندے کے لیے بالکل نہیں جمع کیا کہ عام طور پہ پاکستان کمیونٹی کے مالدار لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو پیچھے بات ہاں میں ہوں کوئی پاؤ, پاؤ پاؤں دو پاؤں دے بھی پاؤ اللہ کے فضل سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے ہم آپ کو دینے آئے ہیں آپ سے لینے نہیں آئے لینے نہیں آئے میری ایک گھنٹے کی بات کا خلاصہ ہے کہ میرے بھائیو اللہ کو ڈھونڈو جہاں مرضی رہو اور ڈھونڈنے کا راستہ صرف ایک ہے ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک اور خوبصورت زندگی جس کا ایک حصہ عبادات ہیں جس میں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکوۃ اور حج مالداروں پر فرض ہے لیکن نماز سارے دن کی ڈیوٹی سارے ہفتے کی ڈیوٹی سارے مہینے کی ڈیوٹی سارے سال کی ڈیوٹی ساری زندگی کی ڈیوٹی روزہ سال میں ایک مہینہ بیمار کو معاف ہے بعد میں رکھ لو نماز بیمار کو بھی معاف نہیں ہے حج مالدار پہ ہے زکوٰۃ مالدار پہ ہے پورے سال میں کسی وقت ادا کر دو حج زندگی میں کسی وقت جا کے کر لو لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو میرے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا فیصد چھوڑ کے اگر یہ چھوڑنے کی چیز ہوتی تو کربلا میں حسین کے ذمے تھا چھوڑ دیتے جب تلواریں جگر کاٹ رہی تھیں اور بچوں کے سر اڑا رہی تھیں اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا جمعہ کا دن تھا تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین وہ نہ پڑھتے نماز ابھی تو موت سر پہ کھڑی اور اللہ, اللہ کے نبی آئے ہیں لینے کے لیے چونکہ جنگ سے پہلے نیند آگئی تو آنکھ کھلی تو ہنس پڑے تو بہن زیرم نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کہاں کہا ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں تو اب چھوڑ دیتے لیکن اگر چھوڑتے تو ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ تھا ہمیں میسج ادھورا ملتا ادھورا اور میسج پہنچانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نماز کر میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی تو جاب اور شاپ کی کیا حیثیت تو انہیں زہر کو فرمایا ایک رائٹ ونگ کے سردار کو کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے ہمیں نماز پڑھنے دیں تو انہیں تھوڑا آگے بڑھ کر کہا جنگ روکو نماز پڑھنے دو کہا ہم نہیں روکیں گے نمازوں کی قتل کریں گے حسین بن نمیر یہ فی لشکر میں ہے وہ کہنے لگا تمہاری نماز ہوتی نہیں ان لانت ہے تجھ پر تیری نسلوں پر جس گھر کی تو فیل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی واپس آ کر کہا جی وہ تو نماز کے لیے اجازت نہیں دے رہے کہا ٹھیک ہے پھر آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو ایسی نماز چودہ صدی میں نہیں پڑھی گئی اور بریڈ والوں والو اور پوری شے بر اعظم کے مسلمانوں کے سر پہ کوڑا ہے کہ کس عذر کے ساتھ کہتے ہو جی پڑھی نہیں جانتی نہیں پڑھی تو شاپ کے لیے کہ تو آچا کرو آپ ہی کھول جاوے آپ گا گا جب تو میرے نبی کی زندگی میں نماز جو علت عین تو صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کوئی بے نمازی نہ ہو بریڈ فورٹ پاکستان والوں سے بھرا پڑا ہے بے نمازی کوئی نہ ہو دوسرا ونگ ہے دو پروں سے پرندہ پرواز کرتا ہے میرے نبی کے دین کے دو پر ہیں ایک حقوق اللہ ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے دوسرے حقوق العباد ہیں جس میں حسن سلوک سب سے اعلیٰ ہے یہ دوسری چیز میں ہم بڑی مار کھا رہے ہیں سو میں پانچ دس نمازی تو مل جاتے ہیں لیکن ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ملتا جو اچھا سلوک کرنے والا ہو نفرتوں کی آگ ہے کبھی سیاست کے نام پر کبھی قوم کے نام پر کبھی رشتوں کے نام پر کبھی مذہب کے نام پر کبھی صوبے کے نام پر کبھی کاروباری کاروباری ایسی وہ رقابت بن جاتی ہے ایسا لڑائی بن جاتی ہے تو پوری امت میرے بھائی و نفرتوں کا شکار ہو چکی اور میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری حج کے موقع پر آخری خطبہ میں فرمایا تھا لا ترج وبادی کفارَََََ وباد قمر ولا تسود وجہ قیامہ اس دو جملوں پہ اللہ کے واسطے غور کر لو فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا میرے بعد ایک دوسرے کو کافر نہ ٹھہرانے بن جانا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو اور دیکھو مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا مجھے شرمندہ نہ کرنا مجھے شرمندگی سے بچانا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا دوسرا حصہ ہے ایک اسلامی معاشرت ایک اسلامی معاشرہ جس میں ایک گھر سے لے کر پوری کمیونٹی تک ایک خوبصورت پیغام ہے ایک خوبصورت زندگی ہے جس کا نام اچھے اخلاق ہیں جس میں درگزر ہے معاف کرنا ہے اور جس میں جھکنا ہے محبت ہے میں آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں آپ دو اب آپ انگلینڈ والے ہو اگر آپ کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے تو آپ برطانیہ والے ہو پاکستان سے آپ کی روٹس ہیں لیکن آپ اور آپ کی نسلیں اب یہاں کے ہو یہاں کے ہو اچھی مثال قائم کرو بری مثال قائم نہ کرو امت, امت, امت, امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو تو میں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں بڑے درد سے یہ کہہ رہا ہوں امت بن کے رہو فرقوں میں نہ بٹو فرقوں میں نہ بٹو تمہارا تعارف صرف مسلم ہے اس سے آگے جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کے دین پر زیادتی کرنے والے بنو گے اس سے آگے جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کی محنت کو ضائع کرنے والے بنو گے پہلے کوئی ایسا نبی لاؤ جس نے امت بنانے کے لیے تنے دکھ جھیلے ہوں جن کے اشارے پر عہد پہاڑ سونا چاندی بننے کو تیار تھا اب مسجد میں بیٹھے تھے چہرہ مرجھایا ہوا تھا قاب بن اجرا حاضر ہوئے یوں دیکھا یا رسول اللہ بھائی ابھی انتہا امی ارا متغیر یار یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے کیا ہوا تو آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی کہ جو آج تیسرا دن ہے اس پیٹ میں ایک رکمہ داخل واہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا اور آپ کی امت کیا کر رہی ہے اے ما دخلا جوفی ما یوتخل جوفا ذاتِ مند ثلاث آج تین دن گزر چکے ہیں اسپرٹ میں ایک لکمہ روٹی کا داخل نہیں ہوا ہمیں چائے نہ ملے سر میں در شروع ہو جاتا ہے یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک قدم پہ پہلا آسمان اور دوسرے پہ دوسرا اور تیسرے پہ تیسرے کعبہ قوسین تک پہنچنے والی ہستی ہیں وغیرہ تین دن سے کچھ نہیں بازار باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں تو خجوریں جو گر جائیں کوے نے ٹھونک ماری گر گئی توتے نے ٹھونک ماری گر گئی وہ کسی کی ملک نہیں ہوتی تو آپ نے اٹھا کے صاف کر کے کھانا شروع پر عبداللہ سے فرمایا عبداللہ تو وہ نہیں کھاتا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں عبد عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے آج چوتھا دن ہے میں نے ایک لکما نہیں کھا چوتھا دن ہم دن میں پانچ دفعہ کھاتے ہیں اور جن کے لیے کائنات بنی وہ کہتے ہیں آج چوتھا دن ہے میں نے ایک لکما نہیں کھا اور معاشا کے ساتھ لیٹے ہوئے رات کو پہلو بدل لیں کروٹیں بدل لیں ہیں کروٹے بدل رہے, رہے, رہے پھر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگا کر اور یوں ایسے نیچے جھک گئے ایسا رضیلا اٹھ کے بیٹھ گئیں یا رسول اللہ خیر تو ہے کیا ہوا آپ نے سیدھے ہو کر فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگی اور یہ وہ ہستی ہیں جو فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے کہا تھا آپ فرمائیں تو عرب کے پہاڑوں کو سونا چاندی بنا دو کہ نہیں میرے رب مجھے نہیں چاہیے مجھے فقر والی نبوت چاہیے مجھے بادشاہی نہیں چاہیے تو ہماں عائشہ رضی اللہ تعالی نے رونے لگی یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے نہیں عائشہ میں اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں مجھ سے پہلے نبی اسی بھوک میں چلے گئے میں بھی ایسے ہی جاؤں گا ان دکھوں سے نکل کر آپ نے امت بنایا ایک دفعہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ آپ اس میں مناظرہ کر رہے تھے جیسے آج کل سنی بریلوی دیو بندی جو مناظرے چل رہے ہیں صحابہ آپ اس میں مناظرے کر رہے ایک قرآن یوں کہتا ہے ایک نے کہا قرآن یوں کہتا ہے تو آپ کے چہرے کراؤں غصے سے سرخ ہو کے ہم نے کہا کیا میں اس لیے آیا کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک دوسرے کے گربان پکڑ لو اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانے لگ جاؤ کیا میں اس لیے آیا ہوں کسی نبی نے ایسا دکھ نہیں دیکھا جو میرے نبی نے دیکھا آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا اس نے مانگ کے فارغ ہو اللہ نے مجھے دعا کا حق دیا کہ میرے نبی مانگ میں نے کہا یا اللہ میں اس کو ریزرو میں رکھتا ہوں کیا کے کہتے اپنی امت کے لیے مانگوں گا امت تو امت ہے جو جان کے دشمن بن کے آئے ہوئے تھے بہت میں شکست ہو چکی اور صحابہ جرت اور محبت و عشق کی لازوال داستان بہت پہاڑ کے دامن میں لکھ رہے ہیں اپنے خون سے اور آپ کو چند صحابہ نے گھیرا ہوا ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر سعد میں نبی وقع صاحل بن حنیف عبادہ بن سامد سعد بن معذ قطا بن نعمان ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور سارا ابو سفیان کا لشکر آپ کو شہید کرنے پر تلا ہوا ہے لیکن وہ سامنے کھڑے ہو کر تیر آتا ہے تو ہاتھ آگے کرتے ہیں قطع بن نعمان پہ ست کے جاؤں تیر آتے تھے آگے ہو جاتے تھے آگے ہو جاتے تھے تو لوہے کا پہنا ہوا تھا لباس تو بچ... لیکن ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور ساری آنکھ کی بن کے باہر نکل آئے تو یوں اللہ کے نبی کو مڑ کے دیکھا تو ایک دم آپ کی ہچکی لگ تو آپ نے ان کی آنکھوں سے تیر کو کھینچا اور اس کا جو قیمہ بن گیا تھا وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھا پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا یا اللہ قطادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے اس کو دوسری آنکھ سے بھی خوبصورت فرما دے پھر یوں ہاتھ جو ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت چمک رہی تھی تو تیر تلوار اپنے سینے پر لے رہے تھے ایک کافر ہے اتبہ بن ابھی وکاس اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے صاحبہ کی نظریں تھیں تلواروں پر نیزوں پر تیروں پر پتھر نظروں سے نکل گیا لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے منہ پر یہاں لگا اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گئے پیچھے یوں پیچھے کھڈا تھا وہ یہاں گردن میں لگا کنارا تو بے ہوش ہو گئے دانت بھی ٹوٹ گئے چہرہ بھی خون و خون ہو گیا اب بے ہوش ہو گئے یوں گر گئے صحابہ نے سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب نے زارو قطار رونا شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں وہ نبیوں میں رحمت لقب نے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا تو اب تو حق تھا کہ آپ بدعا کرتے سامنے امت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں کافر آپ نے ہاتھ اٹھائے صحابہ سمجھے کہ ہون اندے بیڑے بڑھ گئے اللہ مخفر قومی اللہ میری قوم کو معاف کر انہیں میرا پتا کوئی نہیں ہے دیکھو میرے بھائیوں جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی ہے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہو وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دی دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کا جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائی ہو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم, ہم نے اپنوں کو غیر بنا تھی جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ جاؤ میرے دیش میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سہاگ اجڑ گئے کتنی مائیں بے بےآسرا ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ دین ایک دوسرے کی مشددوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کے ٹھیکے دار بن گئے ہو میرے نبی تو عبد بن ابئی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے ابو جہد اوپر کی دو زخمے, عبداللہ عبی سب عبداللہ نیچے کی دو زخم ہے ان کے بیٹے آئے یار رسول اللہ میرا باپ مر گیا اپنا کرتا دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں آپ نے کہا لے لو کرتا اتار کے دے دیا آپ کہتے بدبخ منافق دفاع جا دی. کہ یار آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن ابئی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ مجھے پتا ہے کون ہے تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے کہ شاید اللہ معاف کرتا عمر پیچھے ہٹ جا مجھے پتا ہے یہ کو میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو ستر دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا تو میں اس کم بخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آیا ہے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پک رہو دوسرے کے لیے گنجائش رکھو کیوں اس کے ادھر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں میں نیا نیا تبلیغ میں گیا کالج سے نکلا ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئی ایک مسجد میں تو امام صاحب آئے ہمیں ماں بہن کی گالیاں دیں اور ہمارے بستر اٹھا کے مسید مسجد دھو کتے اندر واڑ ہے۔ میں حیران پریشان میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے فرقے کیا ہوتا ہے میں تو کالج میں گانے والا تھا ناچنے والا تھا جنید جمشید کی طرح مجھے تو دین کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غساخ رسول ہیں مسجد دھو دو, دو باہر کڑو یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں بہن کی گالی دے رہے ہیں تو پھر معیار دین کیا ہے اتنی نفرت اس قدر دوریاں اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے ہمارے نبی کی طرح ہمیں کھانے کھلاتے ہمیں پانی پی لاتے پھر ہمیں بات سمجھاتے لیکن ماں بہن کی کالیاں مسجد میں کھڑے ہو کر امام مسجد ہم پنجاب کے ذمہ دار ہیں گالی دینا ہماری سرشت میں ہے لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو الو کا پٹھا بھی کہہ دیں ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے لیکن مسجد میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میرا میرے والد مرحوم خود بہت غصے والے بڑے سردار آدمی تھے تو تھوڑ تھوڑی بات پہ مار پٹائی گالیاں لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا غصے میں بھی کسی کو گالی دیتے ہوئے بہن کی گالیاں نکالو اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کے رسول ہیں ہم یہ کافر ہیں ان کو نکال دو کتے آگئے مسجد ہو وہ میرے نبی کے دور میں تو کافر آ کے مسجد میں میرے بھائیو اس جو میں ارض کر رہا ہوں میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں اس کی سنگینی کو سمجھو یہ پاؤنڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے میں اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا بار بار دیا اسی تبلیغ کے سلسلے میں سب سے زیادہ میں اسپین میں جا کے دکھی ہوا اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں آٹھ سو سال حکومت اور ختم ہو گئی میرا دکھ یہ تھا میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت اور ہوش نہیں ہے کسی کو مذہب پر لڑائی سیاست پر لڑائی دین پر نفرت سیاست پر نفرت قوم پہ نفرت صوبے پہ نفرت پیشے پہ نفرت،, نفرت نفرت نفرت نفرت میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا جہاد آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا روزہ آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا حج آپ نے کہا نہیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے محبت ہے محبت ہے, محبت ہے بھائیو اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو کسی فرقے کے نمائندہ نہ سمجھو ہم کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہیں اسلام کی نمائندگی ہے میں نے صرف آج آپ کو کلمہ بیان کیا ہے یہ اسلام کی نمائندگی یہ دین کی نمائندگی ہے اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں آپ سے بھی مانگ رہے ہیں اور آپس میں پیار محبت سے رہو امت بن کر اختلاف کرو لیکن محبت نہ چھوڑو میاں بیوی بی میں بی بھی بی اختلاف ہو جاتا ہے اس حد تک نہ جاؤ کہ مار پٹائی گالی گلوچ ہو ماں باپ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے اس سخت اس حد تک نہ جاؤ کہ ماں باپ کی بد دعائیں لینے لگ جاؤ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے میں کیا کرتا میں عشق کی نماز کے مسلع پہ کھڑا ہوتا عشا کی فرض نماز میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز بیٹا محمد تو میں یوں نماز توڑ کے کہتا لبئی جان میں نماز توڑ دیتا 6 چھ سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا آبا کی وادی میں کالے پہاڑوں میں تریسٹھ سال کی عمر میں حج پہ جا رہے ستاون سال گزر چکے ہیں گال تب بندہ نے بھول جانے تھے تو ستونجا سال لگ گئے لیکن جب آپ قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کا رخ پہاڑوں کے اندر ہو گیا ساٹھ ستر ہزار آدمی ساتھ ہیں لوگ پریشان کہاں جا رہے ہیں راستہ چھوڑ دیا اور وہ اندر گئے جو قریب تھے ان کو پتہ تھا کہاں جا رہے ہیں میں سن دو ہزار میں میری زندگی سفروں میں گزری میری زندگی کا سب سے قیمتی سفر حضرت آمنا کی قبر کی زیارت بیت اللہ کے اندر دو تحفہ گیا ہوں وہ کیفیت نہیں محسوس کی جو حضرت آمنا کی قبر پہ کھڑے ہو کے میں نے اپنی کیفیت محسوس کی ہے تو آپ تشریف لے گئے پہاڑ ہے کوئی ساٹھ ستر فٹ ہائٹ ہے اس کی جس کے اوپر قبر ہے آپ نے اس پر اونٹنی کو بٹھایا سال سارا مجمع آپ اوپر چڑھے اپریل کا مہینہ سخت گرمی فورٹی کے قریب ٹیمپریچر ہوتا ہے سعودیہ میں اپریل میں اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے سر ننگا ہے اور دو چادریں ہیں آپ ماں کی قبر کے سرانے تشریف لاتے ہیں اور اونٹنی سے اونٹنی تو نیچے بٹھا دی تھی ماں کی قبر کے سرانے آپ بیٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں آپ گھٹنے اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دے دیا جیسے چھوٹا بچہ رونے کی پوزیشن بناتے نا بچپن میں ہم بھی ایسے روئے کرتے تھے تو گٹنے اٹھا کر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھا سر یوں دیا پھر ایسے روئے جیسے چھ سال کا معصوم بچہ روتا ہے اور اتنا روئے کہ سارا ساری داڑی آنسو سے تر ہو کے اور پھر فرمایا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا میں آگے نہیں جاؤں گا وہ رات آپ نے اس جنگل میں اس جنگل کا آنکھوں دیکھا گواہ ہوں میں نے وہ جگہ دکھی ہوئی آپ اپنا بچپن میں لوٹ گئے ستاون سال پیچھے جب چھ سال کی عمر میں یہاں اللہ نے ماں کو اٹھایا پچیس برس کی عمر حضرت امنہ کی اور ماں کی سے لپٹ کر روئے ہیں اور کوئی جواب نہیں پہلی موت دیکھ رہے ہیں کبھی موت دیکھی نہیں پہلی موت ہے پتھر جوڑ کے دفن کیا حضرت ایمن نے نیچے اتری لے کر تو آپ نے ہاتھ چھڑایا پھر اوپر چڑھ گئے بھاگے دوڑ لگائی اوپر چڑھ گئے ام ایمن پیچھے پہنچی تو ایسا منظر تھا کہ آسمان بھی رو رہا تھا اور ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے اب ماں کی قبر سے یوں لپٹ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور آپ قریب ام ایمن تو سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا اب مجھے چھوڑ کے کہاں چلے <توت> تو تو میں ایمن نے اٹھایا کہ بیٹا اٹھو گا نہیں مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دو تین راتیں روتے روتے کا سفر گزرا ہے تو وہ ستاون سال کے بعد وہ صدمہ تازہ ہے آپ نے رات وہاں گزاری ہے یہ آپ دیکھتے تھے کہ مائیں کیسے ذلیل ہوں گی اس لیے یہ سب کچھ کر کے دکھایا میں صرف انگلینڈ کا یورپ کا رونا نہیں روتا کہ یہاں ماں ٹشو پیپر ہے یہاں باپ ٹشو پیپر ہے صرف پیسہ ہی خدا ہے یہاں میرے دیس میں بھی یہی حال ہے کوئی کوئی نصیبوں والا ہے جو ماں باپ کی دعائیں لے رہا ہے پرنام ماؤں کے کلیجے کاٹ کے رکھ دیے ہیں اولاد نے باپ کی پگڑی کو مٹی میں ملا دیا ہے اولاد نے یہ یہ یہ طریقے میرا نبی لے کر آئے بچوں سے سلوک بیوی سے سلوک گھر سے سلوک کمائیوں میں حلال جھوٹ نہ بولو اللہ نے تمہیں بڑے بڑے رزق دے دیے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے فراڈ نہ کرو ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو سچ بولو جتنا دینا پڑے دو تمہارے بڑے یہاں ایک پیسہ لے کر نہیں آئے تھے آج اللہ نے تمہیں رزق دیے ہیں اسی ملک نے آپ کو دیا ہے اس ملک کو واپس تو یہ لوگ تمہارے ساتھ فراڈ نہیں کرتے ان کے ساتھ فراڈ نہ کرو ان کے حکومت تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں دیتی ان کے ساتھ دھوکہ مت کرو پاکستان میں ٹیکس بچانا تو گنجائش گنجائش وہاں بھی کوئی نہیں میں تو وہاں بھی کہتا ہوں کہ بھئی ٹیکس دو اگر وہ غلط استعمال کرتے ہیں تمہارا صدقہ بن گیا تمہارا صدقہ بن گیا یہاں تو ٹیکس غلط استعمال نہیں ہوتا لیکن صرف ہمارے ہندوستانی بچاتے ہیں پاکستانی بنگالی یہ فراڈ کرتے ہیں اور ٹیکس بچانے کے لیے پنور کوئی نہیں کرتا ہے میں نیوزی گیا میں رہ گیا جب مجھے پتا چلا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے ہندوستانیوں کے بنگالیوں کے جو وہاں رہ رہے ہیں. سب سچ بولتا تو چند پونڈ کے لیے جھوٹ نہ بولو جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائزہ یا بیوی نو خوش کر رہا ہوں تو بے سو جھوٹ بول دو بیوی نو خوش کرنا بشاک چنگی طرح جڑ کے مارو جھوٹ میرے نبی نے اجازت دی ہے لیکن لیکن پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے یہ حکومت تم پہ خرچ کرتی انہیں واپس کرو چند پیسے بچا کے کیا کرو اور یہاں خرچ کرو تمہاری نسل بڑھ چکی ہے تمہارے اسکول ہونے چاہیے تمہارے پاس مدرسے ہونے چاہیے تمہارے پاس مسجدیں ہونے چاہیے تمہارے اپنے کالجوں تمہارے اپنے یونیورسٹیزوں تم پاکستان پیسہ بھیجنے کی بجائے یہاں خرچ کرو وہاں جائیدادیں بنانے کی بجائے یہاں آپ تمہاری نسل یہ کوئی پیچھے تھوڑے ہی جائیں گے واپس ایک میں وہ وہاں میرپوریوں کے گھر دیکھیں میرپور میں کملے آپ ایتھے بیٹھے چار چار کنال دے کوٹھے بناؤ لڑی جان دے کوٹھے تھے لڑی جاندے کون جا کے رہے گا وہاں وہ مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ لوگ تو کرایے پہ گھر دیتے ہیں کرای پہ لوگ بلاتے ہیں کہ جناب پانچ ہزار مہینہ ہوتا ہے سارے گھر رہو تو کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو اتنی محنت کی کمائی کو ایسے فضول جا کے پتھروں میں ڈال دیا سب سے بدترین خرچہ تعمیر کا ہے سب سے بدترین خرچہ تعمیر ہے میرے نبی نے فرمایا جہاں نہیں رہنا وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ تو تم تو وہاں رہتے نہیں تمہاری نسل کیسے جائے گی ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا بالکل پٹھان ناراض نہ ہو جائے میں لطیفہ ہے ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا کا سوچا کوئی بات نہیں نسوار سوار قادی کیا ہوا ہے جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار لگی ہوئی ہے تمہاری نسل واپس جا سکتے لوڈ شیڈنگ میں جائیں گے بل جمع کرانا پڑا لائن میں لگیں تو یہاں سوچو سوچو اپنی نسل کے لیے بہترین اسکول بناؤ یونیورسٹیز بناؤ کالجز بناؤ مسجدیں بناؤ ان کے ساتھ کمیونٹی سینٹر بناؤ بچوں کو کھیل کے لیے مسجد کے ساتھ پلے گراؤنڈ دو تاکہ وہ مسجد کے قریب آئیں ان کے کھیل کے سامان مسجدوں کے قریب کرو اپنی مسجدوں کو فرقہ واریت سے پاک کرو اے ڈی یا تو مسجدیں اللہ کی ہیں ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو نے رات میرے ملک میں گزاری تو میں تین طلاق غصے میں کہہ دیا پیچھے سر نبتے بہ گلا اے کی بنی اس نے سارے مفتی بلائے کہ جی میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو انہوں نے کہا اب اپنے ملک سے باہر نکال تب طلاق سے بچو گے ورنہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی انہیں ملک سے کیسے باہر نکالو کوئی ہوائی جہاز آیا نہیں بھی اتنے بھاگ گئے تھے انگلینڈ گال چڑھ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا اب کیا کروں تو کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے تو امام ابو یوسف بڑے اس معمولی سے آدمی شمار کیا جاتے انہوں نے ہاں ایک ہے یعقوب کا اس کو بلاؤ امام ابو یوسف آ کہ بھائی ابو یوسف میں نے بیوی کو کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو میں تین طلاق تو کوئی راستہ ہے طلاق نہ ہو تو انہوں نے ایک دم کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی تو سارے علماء نے ایسے دیکھا ہے کیسے نہیں ہوگی کہوہ ان المساجد سور جن اللہ کہتا مسجدیں میری ہیں ہارون کی نہیں ہیں مسجد پہ کسی کی بادشاہی نہیں کسی کی جاگیرداری نہیں مسجد اللہ کا گھر بناؤ تم مسجد میں بھی سیاست چلاتے ہو الیکشن دے شوق مسیطہ پورے ہو رہے ہیں. ووٹ دے مسیطہ اس کو اللہ کا گھر بناؤ اس کو کھلا رکھو تبلیغ والے آئے ان کو ویلکم کرو یہ تو ہمیں اللہ کا دین بتاتے ہیں. میں آپ سے ڈیڑھ گھنٹہ بات کی ہے کس فرقہ واریت کے لیے میں نے آپ کو ابھارا میں تو اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈال رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں آگ بجھا سکا کہ نہیں بجھا سکا لیکن میرے عشق اللہ گواہی دے گا اللہ کے ہاں گواہی دے گے کہ یا اللہ احباب جمع ہیں میر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے یہ تبلیغ کا پیغام ہے یہ تبلیغ کے اسٹیج سے یہ بات کی جا رہی امت بن کے چلو محبتوں سے چلو دیانتداری سے چلو کمائیوں میں حالات ہو شراب نہ بیچو مسلمان اور شراب بیچے نہیں نہیں کیوں آسمانوں کا رب کوئی سو گیا ہے کو خزانے کم پڑ گئے ہیں حلال کماؤ بچوں کو حلال کھلاؤ یاد رکھنا حرام زیادہ رہے گا حلال تھوڑا رہے گا ہمیشہ تو یہ ٹیسٹ رہے گا کہ حلال تھوڑا ہے حرام زیادہ ہے ہم نے حلال کو پکڑنا ہے حرام پہ نہیں جانا میں چیچا برتنے میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا دو بندے آ انیس سو بہتر سال پرانی گالے پرو پر ایکشن ایسا ہے کہ میرے اندر وڑ گیا ایک صاحب چشمہ موٹا جا لائے ہو ٹوپی پائی چھوٹی چھوٹی داڑھی حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دیوے تے بہت سارا دیوے یوں کیا اس اس کا وہ ایکشن مجھے یاد رہ گیا بہت سارا دے انہوں بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو حلال تا تھوڑا ہی لبو مسلمان شراب نہیں بیچتا جوہ نہیں کھیلتا ڈرگز یا بھی میں پریسٹن کی جیل سے ہو کے آ رہا ہوں مسلمانوں کے بچے ڈرگ میں سارے پکڑے ہوئے تھے آہ بلہ کے بندو تم نے تو ان کو اسلام سے کہا تھا یہ تم نے کیا کر دیا مسلمان کے پاکستانی زیادہ کہ ہماری یہ جو انڈین گجراتی ہیں یہ جہاں گئے انہوں نے مسجد بنائی مدرسہ بنایا ان کی اولادیں بہت کم ضائع ہوئیں ہمارے بچے بہت زیادہ ضائع ہوئے کہ ہمارے پاکستانیوں نے صرف مال بنانے کا سوچا نہ اولاد کے سوچا نہ آن آئندہ ان کے فیوچر کا سوچ تو ہمارے بہت سی نسل ضائع ہو گئی برباد ہو گئی آج جوڑتا ہوں بیلنس آف لائف سیکھو کمائی کو بھی وقت دو بچوں کو بھی وقت دو گھر کو بھی وقت دو دین کو بھی وقت دو تبلیغ میں وقت دو آپ کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی اس کے لیے ہم وقت مانگتے کہ بھائی جماعتوں میں جاؤ پھرو دنیا میں ایک واحد کام ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہو صرف محبت کا پیغام دیتا پھر رہا ہے اور چھ بر اعظم میں اللہ نے اس محنت کو اٹھایا اور چھ بر اعظم کے انسانوں کو ہدایت کا اللہ تعالی نے اس کام کو اللہ نے ذریعہ بنایا آپ سے بھی گزارش ہے کہ اوپر سے تھوڑا اٹھ کر امت بن کے مسلم بن کے زندگی گزارنا سیکھو یہ نچلی سطح پہ چلنا مت سیکھو یہ سوائے سوائے تباہی کے اور کوئی راستہ نہیں تو بھائی یہ اس گزارشات ہیں اب ہم اس لیے کے لیے وقت مانگا کر دے بھائی کو تین دن دے دو کچھ چلے دے دو جو بھائی تین دن کے لیے آپ بہت سارے نئے لوگ نظر آ رہے ہیں میں تو انیس سو بیاسی سے انگلینڈ میں آ رہا ہوں لیکن بہت سے چہرے تقریباً سارے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں تو کچھ وقت میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں تبلیغی تبلیغ تبلیغ ایمان سیکھنے کی محنت ہے آپ ایمان سیکھو میں بھی سیکھوں اس کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں تبلیغ محبت کو سیکھنے کی محنت ہے امت بننے کی محنت ہے اس کے لیے آپ سے وقت مانگ رہے ہیں آپ دے دیں گے آپ کا احسان ہوگا جو بھائی تیار ہو تو ذرا ارادے کا اظہار فرما جو تیار ہوں تین دن رہے ہیں. تین دن, کون رہاں بتا رہاں؟ جی. تین دن, تین دن. کے لیے دیکھنا ہے پھر دیکھتے جیسے اللہ کا دکھانا دی سارے لوگ تیار ہیں اور جو لوگوں نے ارادے نہیں کیے ان کی اللہ دلوں کے حال میں جانے کے میں کہ میں انشاءاللہ اپنے نبی کی زندگی سیکھوں گا في دعا ربنا وفل يا لا، يا لا، سب بھائیوں کو ہم سب کو اپنے فضل سے قبول فرما ہمارے لینہ قبول فرما ہمیں آپس میں جڑنے والا بنا امت بنا فرقوں سے بچا نفرتوں سے بچا عدابتوں سے بچا مسلم بن کے چلا مومن بن کے چلا امت بن کے چلا یا اللہ ان کی ان کی نسلوں کی یہاں حفاظت فرما ان کی کو ان کی نسلوں کو جو بچوں کو بچیوں کو یا لا ایمان پہ دین پہ پخت لیا فرما یا اللہ اچھے رشتے مقدر فرما جو رشتے قائم ہو گئے انہوں محبت پیدا فرما آپس کی توڑ لڑائیوں کو ختم فرما ان کے کاروبار ٹھیک نہیں اپنی قدرت سے ان کو اس کے حالات عطا فرما جن کے دیگرے ہیں ان میں برکت عطا فرما صحت کی عطا فرما یا اللہ ہمارا بھی یہ سفر قبول فرمائیے جتنے خواتین حضرات شکلیں سب کے لیے دنیا کی آپ کی حرقائم فرما اللہ مختلف بیماریوں میں ہر کوئی پھنسا ہوا ہے اپنے محبوب کے آنسوں کے صدقے ہم نے شفائے کامل عطا فرمایا بہت سے ہمارے بھائی یا اللہ تنگ دستی کا شکار ہیں قرضوں کا شکار ہیں ہے تنگی دور ہیں بہت سے آپس میں لڑے ہوئے ہیں انہیں سرخ کروا دے کچھ روٹے میں آپس میں بنا دے یا اللہ، ہماری اس مجلس کو ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا کر قبول فرمایا صلی اللہ تعالی تعالیٰ نے This is your channel. This is your channel.